اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّّہ رب العالمین الرحمن الرحیم وسلۃ والسلام علیٰ سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین نا وََ مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمعین آج ہماری گفتگو چونکہ اس موضوع پہ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 تو جناب میں کہتا ہوں کسی کی نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ڈاکیومنٹ ہم ریلیز ہی پبلک اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ ساری دکانیں بند کریں گے اللہ خیر کر کے ان تاکہ پیری مریدی کے نام پہ تصوف کے نام پہ جو لوگوں کو بے وقوف منایا جا رہا ہے اور لوٹا جا رہا ہے وہ ختم ہو ماملہ. تشخیص کے نام پہ جو جو کام ہو رہے ہیں پہلے تو میں کچھ جسے کہتے ہیں کچھ موٹی موٹی کیٹیگریز بیان کرتا ہوں. ایک تو لوگ علم العاد استعمال کرتے ہیں یہ سری ہن گمراہی ہے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 پکڑ کر جو ہے وہ مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد سلمان حضرت سلیمان علیہ کی اور پھر آپ نے وہ دعا بیان حضرت علیہ نے اللہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے ایسی سلطنت عطا کر کہ جو کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی ہو اور نہ کبھی جو ہے وہ کسی کو عطا ہو تو زکم صلی اللہ علیہ نے جو کام کرنا پسند نہیں فرمایا اور خود انہوں نے سادہ